نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضئل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله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 على محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم ولیٰ علیہ ابراہیم انََََََََََََََََََََمیدہ مبارکہ محمدارکہ ابراہیم علیہ من النک حمید المجید سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم عرب ذدنی علما اَردب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم انفسم و از واجہ احسان مند ہونا شکریہ ادا کرنا یہ انسانی فطرت ہے اور قانون الہی بھی ہے اور جو انسان محسن ہو جو آپ کے ساتھ بھلا کرے آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل و جان سے محبت بھی کریں گے یہ اللہ کی ایک رحمت اس کا انعام ہے کہ اس نے اسی قسم کے ایک شکریہ کو اس قسم کی ایک محبت کو اپنی عبادت بنا لیا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اور ایسی محبت کہ جو اس کی اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد خاندان سب سے بڑھ کر ہے تو یہ محبت معیار عبادت پر پوری اترتی ہے یہ محبت ضروری ہے ان اولا بالمؤمنین من امن نبی جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ ہر مومن کے اپنے نفس اس کی جان سے پہلے اس کے لیے نبی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ میرے دل میں میرے احساس میں میرے شعور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں اور اس طرح سے پہلے ہوں کہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی بات سننے کے لیے اور آپ کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ سے اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اپنے کاروبار سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شعور کا نام اس احساس کا نام محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدی و والدی و ناسی اجمائی مومن کوئی شخص ہو نہیں سکتا جب تک میں اس شخص کے نزدیک اس کی جان مال اس کے اپنے نفس اس کے والدین ساری انسانیت سے پہلے میری محبت مقدم نہ ہو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہے تھے تو جناب عمر نے اپنے احساس کو اس شعور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور سچائی کے ساتھ پیش کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے محب محب محبوب ہیں احب من كل اللہ من نفسی آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کا احساس مجھے سب سے زیادہ ہے سوائے میرے اپنے آپ سے میں اپنے آپ سے آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اللہ کے نبی سب نے یہ سن کر فرمایا اللہ من عمر یہ بات صحیح نہیں ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو ایمان کی حقیقت کو تو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے نزدیک میں تم سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ لگنے لگا سید عمر سوچنے لگے رک گئے بات سچی کرنی تھی تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچ کر اندازہ کر کے اس شعور اور احساس کو اپنے دل میں جگا کر کہ واقعتاً میرے اندر کیا نبی کی محبت نبی کی ذات کی محبت آپ کا احساس اپنے آپ سے بڑھ کر ہے یا نہیں اس کو سوچا اگر نہیں تھا تو اس کو پیدا کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی ہاں اب میرے اندر یہ شعور ہے یہ احساس یہ جذبہ اب موجود ہے کہ آپ مجھے مجھ سے زیادہ محبوب ہے فرمان عمر عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا یہ ایمان کے کمال کی ایمان کے پختگی کی اور ایمان صحیح ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اس کے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہو کسی اور سے تو وہ ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مکہ میں بھی گزاری اور مدینہ میں بھی گزاری آپ کی زندگی لوگوں کے درمیان بھی گزری شجر و حجر کے ساتھ بھی گزری لیکن جس جس چیز میں جس جس طرح کا شعور اللہ تعالی نے رکھا تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیز جوڑ کر رہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ٹوٹ کر کی وہ درخت جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ممبر نہیں تھا ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے جس دن ممبر تیار ہو گیا آپ نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا جو اپنی جڑوں کے ساتھ مضبوط تھا احساس تھا اس کے اندر سید بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ممبر پر آئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فسا نقل سیاح سیاحی ہم نے اس درخت کے تنے میں سے اس طرح سے رونے کی آواز سنی جس طرح سے کوئی بچہ رو رہا ہو ہچکچاہٹ وہ رونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس درخت کے تنے کو جا کر گلے سے لگایا جیسے کوئی شخص بچے کو تھپ تھپی دیتا ہے اس طریقے سے اس درخت کے تنے کو تھپ تھپی دی تاکہ وہ درخت خاموش ہو جائے یہ وہ محبت کا احساس ہے جو انسانوں پر اثر کر کر نہیں گیا جمادات پر حیوانات پر اثر کر کر گیا سیدنا نا بن زبیر عورا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے صلح ادیبیہ کا موقع ہے قریش کی طرف سے یہ صلاح کرنے کے لیے ان کے قاصد اور ان کے سفیر بن کر آئے مسلمانوں سے ملاقات کی معاملہ طے کیا اور واپس قریش کی طرف گئے اور کو جا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہنے لگے تم نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف میں کسرا کی طرف بھی گیا ہوں کیسر سے بھی جا کر ملا ہوں نجاشی سے بھی ملا ہوں ہر ایک کے دربار میں جا کر میں نے ہر قسم کے معاملات کو بخوبی دیکھا ہے انداز سفارت آداب سفارت کو اچھی طرح میں جانتا ہوں لیکن ما رعیت ملک انقت وا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں نے آج تک کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی وہ عزت وہ احترام وہ تعظیم کرتے ہوں جو تعظیم میں نے اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہوئے دیکھا ہے جو صحاب اکرام آپ کی تعظیم کرتے ہوں وہ تعظیم میں نے کسی اور کو کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا آپ اگر وضو کر رہے ہوں تفصیل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے آپ بات کریں تو کسی کی ضرورت نہیں کہ آپ کے بولنے کی موجودگی میں کوئی شخص اپنے منہ کو کھول سکے آپ اگر سر اٹھا کر گفتگو کر رہے ہیں کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ سر اٹھا کر آپ کی طرف نگاہ بھر کر دیکھ سکے آپ کے احترام میں گردنیں بھی جھکی تھی آپ کے احترام میں زبان بھی خاموش تھی آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا تھا یہاں آپ حکم کریں وہاں حکم کی تعمیل نہ ہو ایسا ناممکن ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے محبت کا انداز سیدنا بردر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے تھے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے اجلال اللّہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں سیدنا عمر الحمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دنیا میں اگر کوئی شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جس کی قدر و منزلت میرے دل میں سب سے زیادہ ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی شخص مجھ سے آ کر یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک میں اسے بتا دوں آپ کا چہرہ آپ کے بال آپ کی آنکھیں میں میرے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر سکوں کیونکہ زندگی بھر میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں آپ کو چہرہ اٹھا کر نگاہ بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا کبھی نہیں دیکھا تھا حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بالوں کا حلق کیا جا رہا تھا حج کا موقع تھا آپ کے سر سے بال اتارے جا رہے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی ایک بال ایسا نہیں تھا جو صحابہ کرام زمین پر گرنے تھے وہ سارے کے سارے بال محبت میں احترام میں سمیٹ لیا کرتے تھے یہ محبت تھی یہ وہ احساس ہے یہ وہ شعور ہے جو ہمارے دلوں میں ہونا بہت ضروری ہے آپ کی ذات سے محبت آپ کے انداز سے محبت آپ کی بات سے محبت آپ کے چہرے سے محبت آپ کے بولنے سے محبت اس محبت کی اقسام کیا ہیں میں آگے چل کے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے محبت اس انداز کی ہو اور ہو اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ محبت کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ محبت اللہ کی عبادت ہے کیونکہ ایک مسلمان کا اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم سے محبت کرنا گویا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ اخلاق عطا کیا تھا وہ کردار عطا کیا تھا جس کی مثال آپ کو رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی صرف دو باتیں آپ کے اخلاق اور کردار میں سے من تفدنک اے نبی اگر آپ کی زبان سخت ہوتی آپ کا اخلاق برا ہوتا تو کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے ارد گرد نظر نہ آتا یہ محبت کا معیار یہ انداز محبت آپ کو اس اخلاق سے کبھی بھی نہیں ملتا کیسے ملا فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میری نیت میرا ارادہ یہ ہوتا ہے نماز کو میں طویل کروں لمبی نماز پڑھوں اللہ کی عبادت کروں لیکن اچانک میں اپنی نماز کو جماعت سے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کیوں کر دیتا ہوں اس لیے کہ اناؤ بکاصبی میں نماز پڑھاتے پڑھاتے جب بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ بچہ رو رہا ہے مجھ سے نماز لمبی نہیں پڑھائی جاتی میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کی بے چینی ختم ہو سکے اس بچے کو سینے سے لگا کر یہ محبت محبت کے بدلے ہی ملی تھی یہ انداز اسی انداز کی وجہ سے ملا تھا یہ چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں تھی یہ خیال آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں تھا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی میں نے فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہ عائشہ ما تقدم بہا وما تخر وما و وما اسرت اللہ عائشہ کو بخش دے اس کے جو گناہ ہو چکے ہیں جو ہوں گے جو چھپ کر ہوتے ہیں جو ظاہراً ہوتے ہیں ہر قسم کے اللہ گناہ کو بخش دے سید عائشہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت میں نے دعا سنی خوشی کے مارے ہنستے ہنستے اتنا ہسی کہ میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا گرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس احساس خوشی کو دیکھا احساس مسررت کو دیکھا فرمایا عائشہ تمہیں دعا اچھی لگی تو پسند آئی یہ دعا فرما اللہ کے نبی آپ اور میرے لیے یہ دعا کریں مجھے پسند کیوں نہ آئے فرما و ان نہا لدا وتیلی امتی فیق عائشہ یہ الفاظ میں اپنی پوری امت کے لیے ہر نماز میں ادا کرتا ہوں اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار ہے کہ ایک دعا وہ جو چاہے مانگ لے اللہ اس کی اس دعا کو رد نہیں کرے گا ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہر نبی نے دعائیں کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں کٹھن مراحل آئے سینکڑوں آئے ایک نہیں اور سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا فرمایا اس دعا کو میں نے صرف بچا کر رکھا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے استعمال کر سکوں تو کیوں نہ ہو میرے آپ کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں نہ ہو کہ میرے دل میں میرے احساس میں میرے شعور میں اپنے آپ سے اپنی اولاد سے اپنے جان و مال سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ کیسے ہوگا یہ کیسے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر محبت کے جذبے میں سب سے بڑھ کر ہیں اس کی صرف اور صرف دو نشانیاں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی ایک ہمیں ہماری عقل ہمارا انداز بتائے گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ایک مجھے میری شریعت بتائے گی کہ تمہاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے عقل کا معیار یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سے محبت کرتا ہے اسے ٹوٹ کر اگر چاہتا ہے تو اس کے ایک ایک انداز سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں سے محبت کرتا ہے اس کے بالوں کے اسٹائل سے محبت کرتا ہے اس کے چلنے کے انداز سے محبت ہوتی ہے اس کے کھانے کے انداز سے محبت ہوتی ہے جیسے دنیا میں ہے لوگوں کو کسی اداکار سے کسی کو کسی کرکٹر سے کسی کو کسی سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اسی کی طرح کے بال بنانا اسی کی طرح کے کپڑے پہننا اسی کی طرح چلنا اسی کی طرح بات کرنا وہی انداز اختیار کر لینا یہ محبت ہے عقلی عقلی دلیل ہے اور یہ عقلی دلیل اگر میرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جا کر مل جاتی ہے تو میں کامیاب ہوں میرے بات کرنے کا انداز وہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا میرا بولنے کا انداز میرا سننے کا انداز میرا کسی سے ہاتھ ملانے کا انداز میرا کسی کی طرف دیکھنے کا انداز میرے بالوں کا انداز میرے چہرے کی یہ رونق یہ داڑھی میرے پائنچے میرا لباس میری گفتار میرا چلنا پھرنا حتیٰ کہ جب انسان کسی سے محبت اتنی اندھی محبت کرتا ہے تو حقیقت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی میں آپ کو عقل کے اعتبار سے بتا رہا ہوں اور یہ محکم چیز ہے کہ انسان پھر حقیقت میں ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے محبوب کی پسند ہے دلی طور پر مثال کے طور پہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ کان نا الحلوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں میٹھی چیزیں پسند تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت میں دستی کے حصے کا گوشت پسند کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ وسلم کو اس طرح کرنے کی عادت تھی آپ صلی اللہ وسلم لباس میں رسال کے طور پہ سفید کپڑے پہننے کو سفید رنگ کو پسند کیا کرتے تھے یہ چیزیں علماء محققین کے نزدیک سنت نہیں ہیں یہ آپ صلی اللہ وسلم کا ایک اپنا کردار ہے یعنی یہ چیزیں بطور دین کے نہیں ہیں آپ صلی اللہ وسلم کو اچھی لگیں آپ بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ انسان محبت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی پھر اسے بھی حقیقت میں وہی چیزیں پسند آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر حقیقت میں بھی اسے میٹھا پسند آتا ہے حقیقت میں بھی اسے وہی چیز پسند آتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی سی بخاری میں تقریبا نو مقامات ہیں اور ٹوٹل گیارہ مقامات گیارہ حدیث ایسی ہیں جس میں عبد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا جب یہ حج کرنے گئے حج سے واپس آئے سفر میں ساتھ رہے ایک ایک ادا ایک ایک انداز کو دیکھا اور اس کے بعد ان کا زندگی بھر معمول رہا کہ ہر سال حج پہ جائے کرتے تھے سوائے ان کچھ ایام کے کچھ سالوں کے جن دنوں میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف رہا ہر سال حج پہ جاتے اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر اور جگہ جگہ رک کر بتاتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ و سلّم نے ہم نے جب سفر کیا تھا اس جگہ پر نماز پڑھی تھی اچانک چلتے چلتے اس طرح نیچے زمین پر بیٹھ گئے جیسے قدائے حاجت کر رہے ہوں اور پھر اٹھ کر چل دیے آپ کے ساتھ سفر کرنے والے نے پوچھا عبد اللہ عمر یہ کیا انداز تھا فرمایا کہ اس جگہ سے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر رک کر قدائے حاجت کی تھی میرا دل چاہا کہ یہاں سے میں بھی اس کی انداز سے گزر کر جاؤں یہ چیزیں سنت نہیں لیکن یہ چیزیں آپ کو یہ بتائیں گی کہ آپ کے لیے آپ کے نزدیک کتنی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کتنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلی محبت ہے آپ کی ذات کا دفاع آپ کی بات کا دفاع آپ کے احترام میں آپ کی بات آ جانے کے بعد کوئی بات نہ کرنا یہ سب چیزیں اس بات کی دلیلیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں آپ ہر اس چیز کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نفرت کرتے تھے یہ سب چیزیں اگر آپ کو اپنے اندر نظر آ جاتی ہیں تو یہ جان لیجیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنیٰ میں محبت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ذات پر کوئی حرف آیا کبھی کسی سے مڑ کر انتخاب نہیں لیا بدلہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کے دین پر کوئی حرف آئے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے ایک شخص نے آ کر محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ دیا کہ ماشا اللہ ہوا شئتا. اللہ کے نبی ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کی چاہت سے بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں فرمایا نہیں ان ماشا اللہ وحدہ یہ جملہ ادا مت کرنا صرف تمہاری زبان سے یہ جملہ ادا ہو کہ جو اللہ اکیلا چاہتا ہے صرف اور صرف کائنات میں وہی ہوتا ہے یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے یہ اندازے محبت نہیں ہے کہ محبت میں حد سے انسان تجاوز کر جائے اس محبت کی بھی ایک حد ہے ایک لمٹ ہے وہ لمٹ یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لے جا کر بٹھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اگر کبھی غصہ ہوئے کبھی کسی کو ڈانٹا یا کبھی کسی کو کسی چیز سے منع کیا تو صرف اور صرف وہ ایک ہی چیز تھی کہ اللہ کے دین میں اللہ کی عبادت میں ایک اللہ کو ماننے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی نقص برداشت نہیں تھا حتیٰ کہ اس جملے تک کو برداشت نہیں کیا کہ جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں تعویلیں کر کر بات پھیر کر یہ بات بنائی جا سکتی تھی کہ آپ دعا مانگیں اللہ پوری کر دیتا ہے آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی چاہت کو خود پورا کر دیتا ہے باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن یہ جملہ حقیقت کے اعتبار سے غلط ہے جو اللہ اکیلا چاہتا ہے کائنات میں صرف اور صرف وہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے کسی کی چاہت کی وما الا ان شاء اللہ رب العالمین کسی کی چاہت کی کوئی اہمیت نہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اس محبت پر ایک دلیل اور چاہیے اور وہ شرعی دلیل ہے شریعت کی روح سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ سمجھنا ہے کہ دین مجھے میری محبت کو کب قبول کرے گا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں اس لیے کیونکہ اللہ نے حکم دیا یہ اللہ کی عبادت ہے میری اس عبادت کو اللہ کب قبول کرے گا کب رد کرے گا اس معیار کا بھی تو مجھے پتہ ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک ہی نشانی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بالکل آپ کی عقلی نشانی کے مطابق عقل سے جو دلیل میں نے پیش کی تھی اس کے مطابق ہے کہ جیسا نبی نے کیا ویسا کر لو اور وہ ہے آپ کی اتباع جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی جیسے جیسے آپ کے سامنے جھکتے رہے جیسے جیسے سجدے کیے جس وقت کیے جس انداز میں کیے اسی طرح کرو اور جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو چھوڑ دو یہ بات یاد رکھی ایک ذرا سی بات سمجھنے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے لیے اپنے آپ سے محبت کرتے تھے میں اور آپ تو محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ, سے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ سے محبت کرتے تھے کیونکہ آپ کا اپنے آپ سے محبت کرنا یہ اپنے نفس سے بھی محبت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے لہذا جو کام آپ نے اپنے ساتھ اپنی محبت میں کیا ہو وہی محبت ہے جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں بھی نہ کیا ہو وہ محبت نہیں ہو سکتی وہ چاہے کچھ بھی ہو وہ چاہے کیسا بھی ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی اور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے خود کرے اس محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ کچھ آپ کریں اس محبت میں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے یہ جان لیجیے کہ یہ محبت نہیں ہے کیونکہ اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ جو کام بھی ہو جیسا بھی ہو اس میں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت ہمیں نظر کیوں نہ آ رہی ہو کتنا احترام کیوں نہ نظر آ رہا ہو جس کام کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں خود نہیں کیا اس کام کو میں بھی نبی کی محبت میں نہیں کر سکتا کیونکہ محبت یہی ہے جیسا نبی نے کیا میں ویسا ہی کر گزروں نبی کی محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے محبوب کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے اپنے محبوب کے گن گاتا ہے آپ کے اور میرے محبوب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کا کتنا بڑا ہم پر یہ احسان اکرام انعام ہے کہ آپ کی اس محبت کو آپ کے اس محبت کے ذکر کو اللہ نے عبادت بنا دیا اور کیسی عبادت بنایا ان انََََََََََََََََََََََََََکت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسا رہا ہے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں لہذا اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت اور برکت نازن فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کا ذکر بار بار آپ کا ذکر جو مشروع ہے وہ یہی ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جائے محبت اپنے محبوب کی اپنے محبوب کا ذکر اسی انداز میں کریں جس انداز میں آپ کے محبوب کو اپنا ذکر سننا پسند ہو اپنے الفاظ نہ ہوں جس طرح چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہت آپ نے اپنے الفاظ میں بتا دی کہ اس انداز میں ان الفاظ میں مجھ پر درود پڑھو لہذا میں اپنی طرف سے انداز محبت ایجاد کروں اپنی طرف سے وہ الفاظ ایجاد کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تو یہ انداز محبت محبوب کو پسند نہ ہوگا کیونکہ محبوب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ مجھے نہیں بتائے جو الفاظ بتائے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھوں جمعہ کا دن ہے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو صبح صبح شام پڑھا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا کریں اور آخری بات سنتے جائیے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ متسا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی یہ تو لانے والا اللہ ہے سوال درست نہیں ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سوال کے جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر دیا کہ جو تمہارا کام ہے وہ کرو وہ کام یہ ہے کہ ماں دا تم نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے وہ تو جب آئے گی تو آئے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا لانے والا اللہ ہے تمہاری کتنی تیاری اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس شخص نے کہا کہ میں عدت الحم قطیر صلاطین علیہسوں بہت زیادہ نمازیں روزے میرے نفلی نمازیں نفلی روزے بہت زیادہ عبادات نہیں ہیں بس ایک چیز ہے ان حب اللّہ ورسولہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں اور اگر یہ بات ہے تو سن لو المرامن احب جو شخص جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تمہاری محبت ہے سچی تم کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے سیدنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن میں نے اللہ کے نبی وسلم کے الفاظ سنے میری زندگی کا سب سے خوشی والا دن یہی تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ابو بکر اور عمر کے ساتھ تھی اور مجھے یقین ہے کہ القیات کے دن میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گا ربی بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر رات گزارا کرتے تھے پوری پوری رات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر لیے? کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی بھی پہر اٹھیں آپ کو خدا حاجت کی ضرورت ہے آپ کو وضو کا پانی چاہیے وضو کروانا ہے آپ کو کسی کو ڈھونڈنا یا تلاش کرنا نہ پڑے محبت تھی اندازے محبت جدا جدا ہے محبت میں رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزارا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس عدا کو دیکھ کر فرمایا ربیہ کچھ چاہیے کچھ طلب ہے کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو سن اب کچھ بھی مانگ سکتے تھے ابن قیم اس مقام پر لکھتے ہیں کچھ بھی مانگ سکتے تھے اللہ کے نبی و کچھ بھی مانگ لو جیسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی خدمت کرتا ہے تو مخدوم خدمت گزار کو خدمت کرنے والے کو کچھ بھی دے دیتا ہے اس کی خواہشیں پوری کر دیتا ہے کچھ بھی مانگ لو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں ایک خواہش اور وہ یہ ہے اس الو کا مرافقات کفل جنّ آپ کا جنت ساتھ چاہیے دنیا میں دہائی ہوں دروازے پر رات گزار رہا ہوں جنت میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا آپ کہاں ہوں گے بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے فرمایا و غیر ادارے کچھ اور مانگ لو کچھ اور چاہتا ہے تو وہ مانگ لو دنیا کی کوئی چیز مانگ لو فرمایا نہیں ہو یہی چیز چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے فرمایا اگر یہ ساتھ چاہیے تو ایک بات یاد رکھو آئین اعلیٰ نفسی کا بھی کثرت السجود کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے کر کر اس معاملے میں اپنی میرے آپ اپنے اپنی مدد کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر کے آؤ تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں کثرت سے نمازیں ہوں جس کی وجہ سے تمہیں اعلیٰ مقام جنت میں ملے اور تم میرے قریب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے سچی محبت تو سچی محبت کرنے والا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے ایک شخص اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے پیش ہوا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں گھر میں ہوتا ہوں اچانک آپ کی یاد آتی ہے خیال آتا ہے نکل کر آ جاتا ہوں آپ سے مل لیتا ہوں ملاقات ہو جاتی ہے رات ہو دن ہو کبھی آپ محفل میں ہوتے ہیں کہیں کہیں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے ایک سکون مل جاتا ہے ٹھنڈک مل جاتی ہے سینے کو لیکن ایک دن ایک خیال آیا اور اس خیال نے مجھے میرا بیٹھنا دوبر کر دیا اور وہ خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے انبیاء کے ساتھ ہوں گے کہاں ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے جنت میں آپ کا دیدار آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا جب اس شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت ناظل فرمائی ومین تو اللہ و رسول فعلائے کم الله الام من علیہ و صدیقین شہداء الصالقین جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور یہ بات اس کی محبت کی دلیل ہے تو کل قیامت کے دن یہ امبیا صدیقین شہدا اور صالقین کے ساتھ ہوگا اس کا ٹھکانہ انہیں کے ساتھ ہوگا لہٰذا آپ سوچ لیجئے آپ کی محبت کس سے ہے انداز محبت کیا ہے محبت کیوں ہے اس محبت کا سلیقہ کیا ہے اور اس محبت کا انجام کیا ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی محبت پیدا فرما دے ہمارے ایمان کو کامل اور مضبوط کر دے کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے اقوال قلیحاد و وصطف اللہ لی ولکم و آخر الحمد اللہ رب <تصفح>